جو برا الف کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی اور جو اچھا کام کرے مرد خائے عورت اور جو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے گنت رزق پائیں گے